بھیا دو حضرہ مگر میں آپ کو یہی سناؤں گا اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ڈالنے سے ٹکتے ہیں اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں ہم کہیں ڈالنے سے ٹکتے ہیں. ہیں. ہیں بند ہیں میں کا کے دروازے بند ہیں میں کدوں کے دروازے ہم تو بس یوں ہی چل نکلتے ہیں میں اسی طرح تو بہلتا ہوں میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں اور سب جس طرح بہلتے ہیں شاید کہ وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی وہ ہے جانب ہر ایک محفل کی ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں کیا تکلف کرے یہ کہنے میں کیا تکلف کرے یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں بہت سچی بات ہے کیا تکلف کرے یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں ہے اسے دور کا سفر درپیش ہے اسے دور کا سفر درپیش ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں ہے اسے دور کا سفر درپیش ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں شام فرقت کی لہل آؤ اٹھی شام فرقت کی لہلا آؤ اٹھی وہ ہوا ہے کہ زخم پھلتے ہیں وہ ہوا ہے کہ زخم پھلتے ہیں ہی عجب فیصلے کا صحرا بھی ہے عجب فیصلے کا سہرا بھی چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد ہو رہا ہوں میں کس برباد دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں تم بنو رنگ تم بنو خوشبو تم بنو رنگ تم بنو خوشبو ہم تو اپنے سفر میں